وا کابی ناظرین سلسلہ اے ایمان والو میں ایک بار پھر حاضر ہیں آج ماہ رمضان اور مبارک کی تیسویں شب ہے آج بھی دوسری تاخرات ہے ماہ رمضان تیزی کے ساتھ اب رخص ہو رہا ہے چند دنوں کا ہی یہ ماہ رمضان اب مہمان رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مخفرت فرمائے اور اس طاق رات کے سطح طیل کے تیسویں شب بھی تاخرات میں شامل ہے اور شب قدر رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات میں بیان کی جاتی ہے بے خصوص ستائیس شب للت القدر کے حوالے سے زیادہ اس کو اہمیت حاصل ہے کہ ستائیس شب کو للت القدر ہوتی ہے البتہ تاکراتوں کے اقوال موجود ہیں تو آج بھی تاقرات ہے تیسویں شب ہے رب کریم اس مبارک رات کے صدقے طفیل ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کے پریشانیاں دکھ درد فصیل جلیلہ سے ہمارے شہر باب المدینہ کو امن کا گہوارہ بنائے سکون عطا فرمائے راحت عطا فرمائے آپس آپ میں اتحاد اور محبت اور اتفاق کی نعمت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے اور و درگزر کا اللہ تعالی ہمیں جذبہ عطا فرمائے بردباری اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے اور ادا کرنے کی رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم سب کے دین و ایمان جان و مال عزت آبرو گھر بار کاروبار اس کے حلال اہل ویا نسبتیں سب کی حفاظت فرمائے سب میں برکتیں بھی رب کریم یار آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صدق عطا فرمائے آمین بجا نبی نبی جی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلسلہ اے ایمان والوں میں کل ہم نے اللہ ازب وجلّہ کے ذکر کے حوالے سے کچھ مدنی پھول لیے تھے آج کا بیان واقعی اس شاق کے لیے بڑی ہی بڑا ہی ذوق والا بڑا ہی شوق والا اور بڑی محبت والا بیان ہے آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر ففٹی سے ارشاد باری تعالی سنیں گے ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے الَّذِينَ صَلُّوا تسلیمًا میرے آپ نعمت امام اہل سنت مجد و ملت پروان شم رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاظ ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو کتنے خوبصورت اور پیارے انداز میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم نازل کیا گیا ذرا اس کے پر غور کیجئے کہ اس سے پہلے ارشاد ہوتا ہے یوسل نبی یعنی اس کا بھی ترجمہ کنزلم بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر نبی ایک نبی غب بتانے والے نبی غیب کی خبریں دیتا ہے پھر فرمایا منو صلی علیہ وسلم تسلیما اے ایمان والو ان پر درود و خوب سلام بھیجو تو انشاء اللہ آج کے اس بیان میں ہم درود و سلام کے حوالے سے کچھ مدنی پھول لیں گے اور اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں آئیے امام بسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بہت پیارا کلام ہمیں عطا کیا ہے آئیے اس کے چند اشعار ذوق و محبت اور شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں ف... مولا سل آبی کا خیر ہلکی کللی میں موجا و مسل دائی من آبن آدہ بیا خیریل ہلکی کللی ہبی بولدی ترجا شپا آتو ہوی بولدی ترجا شپا آتو ہولی کلی ہی ماشاء اللہ, ما اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ عط اب آیت مبارکہ میں فیل یعنی کام ایک ہے درود و سلام دروت اور اس کے فائل یعنی کرنے والے تین ہیں اللہ عزوجل اس کے پیارے فرشتے اور اہل ایمان اب ان تینوں کا مفہوم جدا جدا ہے چنانچہ پہلے اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں اللہ عزوجل وجل کی طرف سے سلاد یہ ہے کہ اللہ رب العزت لا تعداد فرشتوں یہ جرمٹ میں محفل میں مجلس میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح فنا بیان فرماتا ہے اور ان, ان میں اپنی اس بے عیب جس سے کوئی عیب نہیں ہے ذات پاک یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم بناس بن فرماتا ہے کہ مصطفی جیسے کہ نا سر کا چنا ہوا میرا آپ کا اعلیٰ معامہ سنت سنت اپنے اس کلام میں ایک کلام میں لکھا ہے ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مستفیٰ تم پہ کروڑوں درود درو آئیے مل کر پڑھتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب ذات ہوئے انتخاب وصف ہوئے لا جواب ذات ہوئے انتخاب وصف ہوئے لا جواب ہوئے لا جواب، نام نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑو درو نام ہوا مو تم پہ کے بدلو جا تم پہ کروڑو درو طیبہ کے شمس تم پہ کروڑو رو بخاری شریف میں بھی حضرت ابو الیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول علی وسلم کی صلاح فرشتوں کی محفل میں آپ کی تعریف و تعظیم کا ذکر کرنا ہے اور جب اس کی نسبت ملائکہ فرشتوں کی طرف ہو تو مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نورانی مخلوق یعنی فرشتے اللہ عزب و کے پیارے حبیب حبیب نبیب صلی اللہ تعالیٰ علی علیہ وسلم کے درجات کی مزید بلندی اور ان کے مقامات کی مزید رفت کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں اور جب اس سلاد کی نسبت اہل ایمان کی طرف ہو تو اب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ غلام اپنے پیارے حبیب اپنے پیارے محبوب اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کے علی ادب و احترام کے ساتھ پیارے پیارے جملوں اور الفاظ میں اللہ رب العزت جلا جلا لو کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں ایک بار پیارا بزرگوں کے حوالے سے یہاں ایک اقتباس نقل ہے آپ کے ذوق و شوق میں مزید اس میں برکت و ترقی ہوگی بعد اصلاف نے بڑی, اچ بڑی اچھی وضاحت کی ہے یہاں کہ اللہ رب العزت جلا جلا لہو نے اہل ایمان کو اے ایمان والو تو پیارے مصطفیٰ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا لیکن ہم نہ تو ان کے بلند مراتب سے کم حق واقف ہیں اور نہ ہی ان کے دربار علی کے آدھا بجا لانا ہمارے بس میں ہے اور نہ ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ اس حکم علی کی تعمیل کا طریقہ احسن اور ایک اعلی اور ایک عمدہ اور ایک ارفا طریقہ کیا ہوگا جو مقبول ہو بس ہم اللہ محمد صلی سیدا محمد صلی اللہ علیہ محمد اللہ کی بارگاہ میں ایک عرض کر دیتے ہیں کہ مولا تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جس کی تعمیل کا محکو ہمارے بس میں تو نہیں پس ہم تجھ ہی سے التیجہ کرتے ہیں کہ ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب حبیب نبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور و الفلام نازل فرما دے جیسا کہ حق ہے جو ان کو پسند ہو اور جو ان کے دربار عالی میں مقبول ہو اگر بندہ عجیز کا یہ عرض قبول ہو گئی تو یقین جانیے مقدر چمک اٹھا دنیا آخر کی بھلائیاں نصیب ہو گئیں حبیب اللہ, صلی اللہ, علیہ صلی اللہ, علیہ اللہ علیہ محمد آئیے پہ درد و سلام پڑھتے ہیں sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi اللهم صل على سيدنا محمد الدين اللهم صل على سيدنا محمد الدين اللهم صل على سيدنا محمد الدين اللهم صل على سيدنا محمد محمد آئیے اب آپ کو بہت پیاری پیاری فضیلتیں اور برکتیں روایتیں حکایتیں بیان کرتا ہوں ان شاء اللہ از اگر آپ نے توجہ کے ساتھ دل کے کانوں سے عشق و محبت میں یہ مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائے اس کی ایسی خوشبو آپ کو نصیب ہوگی آپ کے مسا میں دماغ معطر ہو جائیں گے ظاہر و باطن آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی درود و سلام کی خوشبو سے مہک اٹھے گا نہ صرف آپ کا ظاہر و باطن بلکہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی آپ کا گھر بار آپ کا اہل و ایال آپ کے اطراف سب کے سب درود و سلام کی خوشبو سے مہک اٹھیں گے کاش جہاں دیکھیے جس طرف دیکھیے درود و سلام کی سدائیں بلند ہوتی رہیں ہر طرف سے سارکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم و درد و سلام پڑھنے کی آوازیں آتی رہیں تمام عاشقان رسول جھم جھم کر آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علی ولی وسلم پر درد و سلام پیش کرتے رہیں بڑی پیاری دعا کتابوں میں لکھی ہے جز اللہ محمد ما حوا صلی اللہ, اللہ پیارے آکا صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی جزاد دے جس کے وہ اہل ہیں ارے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب حبیب نبیب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو جانتا ہے اس کے علاوہ کون جانے ہم ہم ہمیں کتنی معرفت ہم تو اعلیٰ حضرت کے شعر کو یاد کرتے ہیں سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہ گلے زیبا کہوں تجھے اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاؤ جانے تجندہ کہوں تجھے کہ تیرے تو بس اے میں تنا ہی سے ہے بری ہے میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ دے گی سب کچھ ان کے فنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن کس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہلید کا گل زیبا کہلام کی کثرت آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی ایسی توجہ ہمیں عطا کر دے گی کہ ہمارے ظاہر و باتیں کو جگمگ جگمک کر دے گی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برف کا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برف کا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برس آنے والے سمو الحبیب بھائی بس اولا ملے الا سی رام موہم مدین سلے الا سی رام موہم مدین مدینے کی حاضری چاہیے تو درود و سلام پڑھو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی طلب ہے تو درود و سلام پڑھو دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا الحبيب صلى الله تعالى على محمد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی کے نبی رحمت شفیع محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درو شریف پڑھا یعنی ظاہر ہے کہ قیامت میں سرکار مدینہ راحت خلب و سینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرجات کا اس کی ضمانت آپ کی شفاعت نصیب ہونے کا بہترین ذریعہ اور اس سے بشارت ہے اور یہ بہت ہی عظیم ترین سعادت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم قیامت کے دن امتی کو قرب نصیب ہو جائے حمد تلے ہمیں جگہ نصیب ہو جائے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت بارگاہ علی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ارض کرتے ہیں ثبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لیے سباب ہو چلے کے بابے اور کھیلے ہو سنا میں خدے دیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی سبا تمہارے لیے دیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی سبا تمہارے لیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک روز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اتنا خوش اور حشاش شاس پایا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ دیکھا تھا پس میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج آپ مجھے اتنے خوش نظر آ رہے تو اس سے, اس سے پہلے کبھی میں نے آپ کو اتنا خوش نہیں پایا ہمارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے میں کیوں خوش نہ ہوں کہ ابھی مجھے جیوری علیہ السلام یہ پیغام سنا کر گئے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے آپ پر ایک بار دروشری پڑا میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں گا اور دس گنا مٹا دوں گا اور اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دوں گا سید ہوتا بوہن باب ارشاد میں اگرچہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی انتہائی عظمت بزی کا اظہار ہے لیکن آپ کی خوشی اور بشارت اور یہ جو مسرت تھی اس کی ایک وجہ علماء نے بڑی پیاری لکھی ہے دیکھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ تھی یہ عمل امت کی مخفرت بخش و, و بلندی اور مراتب کا ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حضرت عبئی بن کام رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزاد حضرت عزرت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جب دو حصہ رات گزر جاتی تھی تو ربی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور فرماتے یا لوگو اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو تھا دینے والی آ اس کے پیچھے اور آنے والی ہے موت اپنی تلخیوں کے ساتھ آ پہنچی میرے والد نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کفرا سے درست شریف پڑتا ہوں ارشاد فرمائیے میں کس قدر پڑھا کروں فرما جتنا تیرہ دل چاہے میں نے ارض کیا کیا وقت کا چوتھا حصہ فرما جتنا تیرہ کی جی چاہے اور اگر اس سے زیادہ پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے میں نے ارد کی دو تہائی فرما جتنا تیرہ کی جی چاہے ہاں اور اگر زیادہ کرے تو بہتر ہے بس میں نے کہا میں سارا وقت درود ہی پڑھتا رہوں گا آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تو تیرے سارے رنج و علم دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے حضرت تو فی الحر اپنے والد سے یہ حدیث حدیثوی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسا ہوگا اگر میں اپنا سارا وقت آپ پر درد پاک پڑنے میں منسوخ کر دوں سرکار رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تیری دنیا اور آخرت کی مشکلیں دور کر دے گا سن حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ دم غرض محمد یہ کہ کثرت سے درست شریف پڑتے رہنا فرائض کے بعد ہر قسم کے اولاد و سے افزل ہے اس سے حزن و ملال اور رنج و علم دور ہوتا ہے مشکلات آسان ہوتی ہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں بعض حدیث کے مطابق قلبی سکون مسرت و خوشی میسر آتی ہے رسک میں برکت ہوتی ہے رحمت میں باری کا نژول ہوتا ہے گناہ مٹتے ہیں نیکیاں برتی ہیں درود پڑنے والوں کو بلندی وراتی کا مدد دیا گیا ہے اور یہ آخرت کی نجات کا یقینی ذریعہ ہے مولاسل دائی ماد آر بی کل میں مولا سلسل دائی من <وحیدی> آئیے مزید روایتیں سنیے راوی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ارشاد ہے فرما روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جب لوگ کسی مجلس سے بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے نبی میں درست شریف ہی پڑھتے ہیں تو قیامت کے دین یہ مجلس ان کے لیے وبال جان ہو جائے گی اور اگر اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا اور اگر چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کی بخشش فرما دے گا تو غور کیجئے کہ ہم جو مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کرے کہ ہمیں اپنی ہر نشست برخواست میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درد و سلام پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے کل بھی فکر اللہ کے عنوان پر بھی اس پر کچھ مدنی پھول عرض کہتے ہیں کہ ہماری کوئی نششت چاہے وہ گھر کے اندر ہے دسترخوان پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھا رہے ہیں اللہ کا ذکر کیجئے اس کے ابھی میں درو پڑیے بچوں کو پڑھائیے بچوں کی امی کو پڑھائیے گھر والوں کو پڑھائیے گھر والے کا کام ہے کہ یہ کرے ہم کو چھینک آتی تو ہم سوری کہتے ہیں سوری کہنے کا الحمدللہ للہ کہہ بچوں کو اللہ کا ذکر کرنا سکھائیے اور ہمیں بھی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا اور ان کا جواب سکھائیے الحمد اللہ جواب دیکھا اللہ کا ذکر گھر کی چار دیواری میں ہونا چاہیے پھر ساتھ ہی و سلام کو اس میں ملاتے رہیے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ فلاح والسلام سلام یا رسول اللہ فلاۃ والسلام سلام یا حبیب اللہ اب دیکھتے ہیں امیر سنت بار بار بار بار بار بار, بار, بار. جیسے ابھی امیر سنت جیسے بھی کھانا تناول فرما رہے تو کھانا تناول کرنے سے پہلے آپ دعا پڑھاتے ہیں دعا سے پہلے آپ ہمیشہ درود و سلام پڑھاتے ہیں اب و سلام وسلام یا رسول اللہ و و کا یا حبیب اللہ پھر آپ دعا پڑھائیں گے بسم اللہ نبی اللہ شعی ال بسم اللہ وََََََََََََ برکت اللہ اب یہ دعا پڑھائی اس کے بعد دوبارہ صلاح و سلام علیکہ یا نبی اللہ و و وصحب یا نور اللہ اس کے ساتھ جب کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں تو دعا سے اول و آخر درود پاک ہم یوں عمومی طور پر جو دعائیں کرتے ہیں تو دعا کے اول و آخر درود پاک پڑھتے ہیں اس کی بہت برکت ہے اول آخر دودو سلام پڑھنے اللہ کی حمد کرنے اللہ کا ذکر کرنے کی بے شمار برکتیں آپ دیکھیے کہ حضرت فاروق اعظم ربی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اور نماز آسمان و زمین کے درمیان لٹکتی رہتی ہے اور وہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتی جب تک کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اور درو شریف نہ پڑھا جائے اور مولا مشکل خوشا شیر خدا علی و مرتضی کرم اللہ و تعالی وجہ ال کریم کا ارشاد ہے کہ دعا بارگاہ الہی میں پیش نہ کی جائے گی جب تک کہ دعا کرنے والا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درو شریف نہ پڑھے ہم جب بھی دعا کریں اب کھانا کھانے سے پہلے کی بھی دعا ہے نا کھانا کھانے کے بعد کی بھی دعا ہے ہم سواری کرتے ہیں ہم کہیں گاڑی میں بیٹھے موٹر سائیکل میں بیٹھے بس میں بیٹھے کس میں بیٹھے دعا پڑھ لیں سب شاہی سخرا ہا و ربنا مقرری اب یہ دعا ہے اس سے پہلے دروش نہیں پڑھ لیں سلاۃ السلام علیکم رسول اللہ وعیل کا, کا حبیب اللہ سبحان الذي سخرا لنا هذا وما لہو له و الا رب بین لمن و سلاۃ وسلام یا نبی و علی و کا یا نور اللہ اب اللہ کے دروش شریف ہو گیا بیچ میں دعا ہو گئی قبول قبول موجی موجے مزہ مزے تو جو بھی ہم دعائیں پڑھتے ہیں اس کے اباللہ کے درو شریف پڑھیں نماز کے بعد بھی جب دعا پڑھتے تو حمد اور سلاۃ س... حمد اور درود السلام کے ساتھ دعا کرنی چاہیے دیکھیے عبداللہ ربی اللہ تعالیٰ فرما فرمدے میں نماز پڑھ رہا تھا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اب صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عما تشریف فرما تھے جب میں نماز سے فارغ ہو کر بیٹھا تو میں نے پہلے اللہ کی صلاح پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم میں درست شریف پڑھا پھر اپنے لیے دعا کی تو اللہ کے پیارے حبیب حبیب نبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سر تو اب جو چاہو مانگو ملے گا اب جو چاہو مانگو ملے گا اسی طرح حضرت ایک اور رواج سنیں حضرت امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں. ایک روز نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا اور اغفر فر ورحمنی رحم اللہ از و جل مجھے بخش دے اور مجھ کو رحم فرما دے نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تو نے بہت جلدی کی اس نے دعا کی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے نمازی تو نے بہت جلدی کی جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھو اللہ کی حمد و فنا کرو پھر مجھ پر دروت پڑھو سمجھ پھر اللہ سے دعا کرو پھر دوسرا آدمی آیا اس نے نماز پڑھی اور اللہ کی حمد و صناح کی پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں درو شریف پڑا آپ نے عشا فرمایا ائی یو ار تو جب اے نمازی اب مانگ تیری دعا قبول کی جائے گی تو یہ دیکھیے کہ یہ بھی ایک کریم ہے نا ایک دعا ہے اس کی ایک آداب ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پر درد و سلام پڑھنا ہے اور ہم تو کرنا ہے اور جیسے ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ دیکھتے ہیں اسی طرح جب ہمارے نات خان مناجات پڑھتے ہیں تو باپا عموماً ان کو ترغیب دلاتے ہیں کہ پہلے ہم تو سنا کر لو درد پڑھ لو کیونکہ یہ اس کے آداب بیان الحمدللہ رب ربی العالمین و صلا تو و سلام ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ ہوا حمد اللہ کی حمد تو سنا ہوئی الحمد رب العالمین تمام خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے و والسلام و سید المرسلین اب یہ دور دو سلام ہو گیا اس کے بعد آپ دعا کیجیے جب دعا ختم ہوتی ہے تو ہم انسل یا تسلیمہ یہ دعا میں کہتے ہیں اس سے ہم بھی درد سلام پڑھتے ہیں آیت قرآن کا بھی اس میں ورد ہو جاتا ہے اور جو ہمارے ساتھ شرکائے دعا ہوتے ہیں وہ بھی اس حکم قرآن کو سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر درد وسلام پڑھتے ہیں اور جو جتنا خوبصورت اور بہتر درد سلام پڑھتا ہے پڑھتا ہے کوئی درود عضویہ پڑتا ہے بہترین خوبصورت درود شریف ہے صلی اللہ علیہ نبی کی صلی صل اللہ علیہ وسلم سلط و سلام علی کا یا رسول اللہ کتنا پیارا درود و سلام ہے امید سنت کو بڑا پیارا درود و سلام القابات کے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ نبی کی ولی صلی اللہ علیہ وسلم سلاۃوں و سلامن علی کا یا, یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا کرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا کی بارگاہ میں ہمارا درود و سلام پیش کیا جاتا ہے جی ہاں ہم کیوں نہ بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے انداز میں آقا ہے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں و سلام پڑھیں حضرت ابو زردہ رضی اللہ تعالیٰ علوم کے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر بکفرت درود پڑھا کرو کیونکہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو مجھ پر درود پڑتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے میں نے آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ نے وفات بھی یہ اللہ تعالیٰ جزاد جسے رمضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا پیارا مسئلہ حل کروا دیا ایک جو وسوسا اس کا جواب مل رہا ہے کہ حضور کی وفات کے بعد بھی تو میرا کا صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا میری وفات اس کا دودھ مجھ پر پیش کیا جاتا رہے گا کیونکہ ان رما انتہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے امبیا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے پس اللہ کے نبی بعد وفاد بھی زندہ رہتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے حیات و نبی کے مسئلے کو اس حدیث پاک سے حل کر دیا گیا یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے علماء نے بعد تحقیق اس کے مطابق سراحت کی ہے کہ اس کے تمام راوی سکہ قابل اعتماد ہیں لہٰذا اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں حسن اعتقاد کی نعمت عطا فرمائے حضرت علی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجل کریم کی روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کہیں بھی ہوں تم مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچتا رہتا ہے ایک اور حدیث سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جسے اللہ نے تمام مخلوق کی آواز سننے کی قوت فرمائی ہے وہ میری وفات کے بعد سے میری خبریں انور پر مقرر ہے تو جو بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے یہ فرشتہ کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ کا فلاں نبن فلاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ کے دربار میں حدیہ درود پیش کیا ہے حضو صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا پس اللہ اس پر ایک مرتبہ درود کے بدلے دس مرتبہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اسی طرح حضرت عمار بن یاسی رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فرمایا اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو تمام بندوں کی باتیں سننے کی قوت رکھتا ہے تو جب بھی میرا کوئی غلام مجھ پر درست شریف پڑتا ہے تو وہ مجھے بتاتا ہے اور میں نے اپنے رب سے گزارش کی ہے کہ مولا تیرا جو بندہ بھی مجھ پر ایک مرتبہ بھی درست شریف پڑے تو اس پر دس مرتبہ پہ رحمت نازل فرما اب غور کیجئے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم کے دربار مبارک میں مقرر فرشتے کو اتنی قوت و طاقت حاصل ہے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی درود و سلام پڑھے وہ شخص وہ فرشتہ اس کے درود و سلام کو سنتا ہے پڑھنے والے کا نام اس کے باپ کا نام اس کا تعارف جانتا ہے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس درود و سلام پڑھنے والے کا درود و سلام ماں اس کا نام اور اس کا پورا تعارف پیش کرتا ہے تو یہ شان خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا आका के दरबार में आका के कपड़े अनवर पर آپ کے مزار فائد ال میں موجود فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت و طاقت عطا کی ہے ان اللہ الا کل شعین قبیر اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے تو جب ایک فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے کہ جن کو اللہ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وہ یس اللہ عالم نبی اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے درو بھیجتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ پر تو جب فرشتے کو اللہ تبارک و نے اتنی طاقت و قوت, و قوت و سمات عطا کی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت کا عالم کیا ہوگا میرے آقا عالی حضرت امام اہل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجددی نبیروں ملت پروان شمعی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ وآلہ وسلم اپنے وہ سلام کے اندر کتنی خوبصورت بات لکھتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لاہلہ کرامت پہ لاکھوں سلام تان لالے قرامت پہ لاکھوں سلام حقا صلی اللہ علیہ وسلم مکار سندھا فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو اللہ تعالی ہمیں محبت کے ساتھ اچھے سے اچھے اچھے سے اچھے انداز میں فرقہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم و درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اتنی پیاری پیاری حقائطیں اور واقعیات ہیں حضرت صوفیان بن اوہینہ اللہ تعالی انہوں نے بڑی محتس ہیں ہمیں اس کا فائدہ یعنی درود و سلام جو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے کہ بلکہ اس سے پہلے حدیث لکھی ہوئی ہے کہ جس شخص نے کسی کتاب میں جس شخص نے کسی کتاب میں میرے نام کے ساتھ درج شریف لکھا تو جب تک یہ کتاب رہے گی فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے اتنی پیاری ہدی سے تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کو چاہیے کہ جب بھی تاب لکھیں کوئی سی چیز لکھیں سرکار صلی اللہ وآلہ وسلم پر درد سلام صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں تھوڑی سی سستی کی وجہ سے اتنی بڑی فضیلت اور برکت کو ضائع نہ ہونے دیں تو اسی, پر اسی کے تحت لکھا ہے کہ سلفیان بھی اوین اور ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہمیں اس کا فائدہ بتاتے ہوئے بیان کیا کہ کسی عالم کا ایک ہم سبق عدیش شریف کا طالب علم تھا اس کے انتقال کے بعد انہوں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ سبز لباس میں نہایتی خوش و خورن تہل رہا ہے انہوں نے اس سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے یہ اللہ کا انعام میری خوشی و مصرب تمہیں سب کیسے نصیب ہوئی اس نے بتایا میری عادت تھی کہ میں سرکار ہمیشہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے نام مبارک کے ساتھ درو شریف لکھا کرتا تھا بس اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ مجھے اس کا سنا عطا ہم بھی عادت پیدا ایک اور ایمان امان افروط سنیے حضرت عبداللہ بن حکم رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ میں نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ فرمائیے اللہ رب کریم نے انتقال کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا بس آپ نے فرمایا حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی جواب دیتے ہیں میرے رب کریم نے مجھ پر بلا ہی رحم فرمایا میری بخشش کر دی مجھے دلہن کی طرح آراسا سا کر کے جنت میں بھیجا گیا اور مجھ پر جنت کے پھول نچھاور کیے گئے جس طرح دلہن پر نچھاور کیے جاتے ہیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے حضرت امام شافعی رشمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ آپ پر رب کریم کی عنایات کا سبب کیا بنا پس آپ نے ارشاد فرمایا یہ سلا ہے اس درود اس درود عظیم کا جو میں نے اپنی کتاب اور رسالہ میں لکھا ہے اور وہ دور شریف یہ ہے صلی اللہ علا محمد ادادا ذکر ذاکر ادادا مغف اللہ ذاف ال یہ درو شریف ہے جس کی برکز سے آپ کو اتنی بڑی مقام و مرتبہ نصیب ہوا ایک دور پہاڑ کی برکز عبد بن حکم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں بیدار ہوا تو بے نے اور رسالہ میں اس درو شریف کو تلاش کیا اور بھی اے ہی اسی طرح لکھا ہوا پایا اتنا مبارک درو شریف ہے یہ عزرت علامہ صخابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا کہ قیامت کے دن دربار الہی عزب الج اللہ محدثن حاضر ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں دعاتیں ہوں گی جن سے وہ حدیثیں جن سے وہ احدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم لکھا کرتے تھے اللہ تبارک و وطالیہ عزر جبریل امین علیہ السلام سے فرمائے گا ان سے پوچھو یہ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں وہ عرض کریں گے ہم حدیث لکھنے اور پڑھنے والے ہیں بس ارشاد ہوگا کہ جاؤ جنت میں داخل اسی شیخ ابن حجر مکی رشمۃ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے اس میں گرامی کے ساتھ صرف صلی اللہ علیہ ہی لکھا کرتا تھا ہی لکھتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں, خواب میں تشریف لائے اس سے ارشاد فرمایا تم کیوں اپنے آپ کو چالیس نیکیوں سے محروم رکھتے ہو یعنی وسلم میں چار حروف ہیں اور حرف کے بدلے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس سے یہ دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس قدر علم ہے کہ میرے غلام میرا کون سا غلام مجھ اتنا کتنا دور لکھتا ہے اور اب بھی اتنی سی بات ہماری عقل میں نہیں بیٹھتی کہ ہمارے نبی کو ہمارے کتنے احوال اعمال اور اقوال کا علم ہے اللہ ہمیں کثرت درو شریف پڑھنے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل محبت اور اس نے اعتقاد عطا فرمائے محاب اللہ دنیا بڑی مشہور کتاب ہے عشق کو محبت بھری کتاب ہے میں کہ قیامت کے روز۔ جب کسی مومن کی نیکیوں کا وزن کم ہوگا تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی وسلم انگلی کے برابر ایک کاغذ کا ٹکڑا میزان میں رکھ دیں گے جس سے اس کی نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا یہ دیکھ کر وہ مومن عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کون ہیں آپ کی صورت اور سیرت تو بہت ہی بہتر خوبصورت رکھی ہے خوبصورت اور اچھی ہے اشاء فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دروز شریف ہے جو مجھ پر پڑا کرتا تھا آج تیری ضرورت کے وقت میں نے تجھے اس کا بدلا دے دیا آئے آئے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی یہ بات ارض کرتا چلو کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم قیامت کے دن بے خصوص تین مقامات پر اپنی امتوں کی بھرپور مدد فرمائیں گے ایک میزان عمل پر کہ کسی امتی کی نیکی کم نہ پڑ جائے دوسرا حوضِ کوسر پر کہ امتی پیاسا نہ رہ جائے اور تیسرا سرات پر جو ربِ سلیم امتی کی سداؤں سے اپنے گناہ کا اپنے غلاموں کو پل سے پار کرا رہے ہوں گے وہ ہے نا سلیم سلیم سلیم سلیم کی دھار سلیم سلیم کی دارس سے سلم سلم کی ڈارس سے پل سے پار کراتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم، صلی الحب سلو وسلم اپنی بنی ہم آپ بگارے اپنی بنی ہم آپ بگارے اپنی بنی ہم آپ ویکارے کون بنائے بناتے ہیں سل ارے سل باپ جہاں سلو سل ماں جب اکلا کو چھوڑے ماں جب کو چھوڑے ماں اک لو کو چھوڑے علیہ وسلم اور ٹھنڈا میٹھا پیتے ہم ہیں پلا تے یہ ہیں سلو ادے و سلام مرک <سلام> <سلام> یہ گید صلی اللہ علیہ وسلم کہہ تو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ تو رضا سے خوش ہو خوش ہو خوش رہے مجھ داری کا سناتے لاہو اللہ میرے مجھے رکھتے ہیں دعوت اسلامی کے سنوں تی بارے میں کے میں کے متی ماحول سے وابستہ ہوں درد سلام کی سے ہمارا ظاہر و باتین منور ہوگا عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چھلکتے جام دعوت اسلامی کے سنت و برے مہکے مہک مدنی ماحول میں دیے جائیں گے عاشقہ نے رسول کی صحبت ہوگی مدنی انعامات پر عمل کا جذبہ ملے گا جس میں تین سو تیرہ مرتبہ کم از کم درود و سلام پڑھنے کی ترغیب موجود ہے آئیے مدنی ماحول سے وابستہ جائیے مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چنل دکھاتے رہیے اور اپنے اور اپنے گھر کو سنتوں کا گہوارا بنانے اور سنت کا فکر بنانے کی کوشش کرتے رہیے آخر میں اعلیٰ آزاد کا پیغام عرض کرتا چلوں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے پھر कीजिए جاں ذکر شفات کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے تو آپ اور ہم سب نیت کریں ان شاء اللہ کے ساتھ ارد و سلام پڑھتے رہیں گے درد و سلام پڑھنے کی دعوت عام کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عمل کرنے کا جذبہ اور دورد و سلام کی برکتیں عطا فرمائے خود بھی پڑھیے گھر والوں کو پڑھائیے بچوں کو پڑھائیے ہر ایک کو پڑھائیے دور و سلام پڑھتے رہیے پڑھاتے رہیے اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے آمین نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی وسلم آئیے امیر کی طرف چلتے ہیں اور وہاں پر ہونے والی برکتوں کو دیکھتے بھی ہیں اور لوٹتے بھی ہیں سلو عل الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ تعالیٰ